عليكم. <تصفيق> الحمد للہ نحمد عليه رسلات وسلم فن اول اکدب الحدیث بردرَََ السلام معز حاضرین محترم خواتین ہر قسم کی کبریائی و بڑائی ہر قسم کی تحمید و تقدیس وہ صلی اللہ و لا شریک ال کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں وہ منہج عطا فرمایا وہ قوانین عطا فرمائے وہ دین عطا فرمایا جو اس دنیا کے اندر سر بلندی کا دین ہے جو اس دنیا کے اندر جب انسان اس پر چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں جو تصور سے باہر ہیں اور اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ و آخرت کی وہ ابدی نجات عطا فرماتے ہیں موض حاضرین قرآن کریم نے ایک ایسی صفت بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو بے ایمان جو کافر ہیں جو مشرک ہیں جو منافق ہیں اور یہ ایسی بری صفت ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے گھروں کے اندر اور بہت سارے اپنے مسلمانوں کے اندر وہ صفت موجود ہے جس کی وجہ سے ایمان سے بھی کبھی کبھار انسان باہر ہو جاتا ہے اور اگر وہ نہ صحیح تو کم از کم اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھروں کے اندر فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا ہم نے اس پر اہمیت نہیں دی ہم نے اس پر توجہ نہیں کی لیکن اگر حقیقت میں اس پر ہم غور کرنے لگیں تو یہ بہت ہی بری صفت ہے بہت ہی بری عادت ہے اور بہت ہی برا اخلاق ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں ڈراوا دیا اور وہ ہے برا گمان بد گمانی اور بدگمانی یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور کافروں کے بارے بیان فرمائی نبی علیہ السلاۃ والسلام کے خلاف ان کی قوموں نے بدگمانیاں کی جس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہوئے اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نو علیہ السلام نے جب دعوت دی اللہ کی طرف تو ان کی قوم نے کہا مرکم علیہ من فوق بلوگو رکن کیا دبی اے نو ہم پر تو تمہیں کوئی فضیلت ہم نہیں سمجھتے ہم سے تو تم آگے نہیں ہو ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ون اس اعتبار سے گمان اس اعتبار سے انہوں نے کیا کہ علیہ السلام کی دعوت جھوٹی ہے نو علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان نہیں لائے اللہ کے عذاب مبتلا ہوئے غرقاب ہوئے ہود علیہ السلام ان کی قوم نے بھی وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا کہا کہ بل نغ النکین سر ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قوم نے یہی جواب دیا ان کی دعوت کے جواب میں کہ اے حود ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے موسا علیہ السلام نے جب دعوت دی فراؤں کو ایک اللہ کی طرف تو موسا, موسا کا مخالف یہ فرعون اس نے بھی یہی وہی جواب وہی جواب جو قوم حود نے دیا قوم نوح نے دیا وہی جواب اس نے بھی دیا کہ ایموسا و ان لکھا کیا دبا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا تو یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں انہوں نے اختیار کی تو اللہ کے نبی کے بارے میں بھی یہ بدگمانی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ یہ, یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے جو جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کر کہا ایمان والوں کو ندا دی یا ایو الذین آمنو اے وہ لوگ ایمان لائے ہو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تمہیں ان کلمات سے پکارے یا ایو الذین ددین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان کے حوالے سے جب اللہ تمہیں ندا دے تو پھر تم اپنے کانوں کو لگا دو اس طرف فأرع سمعك اپنے کانوں کو اس طرف موڑ دو اس لیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی خیر کا کسی بھلائی کا حکم دے رہے ہیں جس کو تمہیں کرنا ہے یا پھر کسی برائی سے وہ اللہ تمہیں روک رہے ہیں جس سے تمہیں رکنا ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی برائی سے رکنے کا حکم دے رہے ہیں جو جس سے رکنا ہمارے اور آپ کے لیے خیر خیر ہے اور وہ برائی کیا ہے اجتن ابو من الظن زیادہ گمان سے بچو اللہ نے یہ نہیں فرمائے کہ گمان ہی نہ کرو اس لیے کہ بعض اوقات میں انسان گمان کر سکتا اور بعض قرائن بعض دلائل بعض ثبوت بعض شواہد ایسے مل جاتے ہیں بعض علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو گمان کرنا پڑتا تو اللہ نے ینی فرمائے گمان ہی نہ کرو بعض اسم اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور یہ بعض گمان و بدگمانیہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اللہ تعالی نے مشرکین کی مشرکین کی عادت کو بتلاتے واللہ نے ارشاد فرمایا وما يتبع اكثرهم الا ظنا وان الظن لا يغني من الحق شيئا یہ لوگ ان لوگوں کا وتی ان لوگوں کی عادت یہ ہے ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ یہ لوگ کس کے پیچھے چلتے ہیں ان کی اکثر و اکثریت وہ ہے جو دن کے پیچھے چلتی ہے جو گمان کے پیچھے چلتی ہے اور گمان حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا بد گمانی در حقیقت شیتانی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک کوئی ثبوت نہ مل جائے ایسا ٹھوس پروف نہ مل جائے جس کی وجہ سے آپ گمان کریں وہاں پر ورنہ یہ بدگمانیاں صرف گھروں کو نہیں بلکہ معاشروں کو ختم کر دیتی ہیں سوسائٹیوں کو برباد کر دیتی ہیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جو احادیثی کتابوں میں واقع عفق کے نام سے مشہور ہے جھوٹا واقعہ اور وہ واقعہ تفصیل میں گئے بغیر قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف میں بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر زنا کی تہمت ان منافقوں نے لگوائی اور اس تہمت کے اندر کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے جبکہ کوئی حقیقت نہیں تھی جبکہ کوئی حقیقت نہیں تھی ایک سفر سے واپسی پر عط عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا ہار کی تلاش میں جب وہ نکل پڑی تو اسی وقت محمد رسول اللہ تعالیم نے کوچ کا حکم دیا وہاں سے پڑا اٹھانے کا حکم دیا لوگ چل پڑے اندازہ نہیں ہوا کہ میں عائشہ موجود نہیں ہے حودج کے اندر اونٹ پر جو کیابین لگائی جاتی ہے اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے میں عائشہ جب واپس آئی تو دیکھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہاں سے جا چکے ہیں وہ اپنی جگہ ٹہر گئی حضرت بن معطر ایک وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے آنے کا حکم دیتے تھے تاکہ راہ کی گری پڑی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے آئیں تو جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مائی عائشہ وہاں پر موجود ہیں تو ان کو لے کر وہ جب مدینہ پہنچے تو منافقوں نے ہوا کھڑا کر دیا کہا کہ یہ نبی کی بیوی ہے دیکھو بدکاری کے لیے پیچھے رہ گئی یہ فلاں آدمی ہے یہ اس کے اس سے تعلقات تھے اس وجہ سے یہ دونوں پیچھے رہ گئے جبکہ دن دہاڑے دن کی روشنی میں یہ لوگ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں سب کے سامنے رات کے اندھیرے میں نہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے نبی علیہ السلات و السلام کی بیوی پر اور جس کے ساتھ الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی پائے س... پائے کے صحابی ہے الغرض مسلمان ششوپن میں پڑ گئے کیا صحیح ہے کیا غلط پتہ نہیں خود محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں خاموشی اختیار فرمائی کوئی حکم نہیں لگایا اب منافقین جو چاہے بکنا شروع کی جیسے منہ میں بکواس نکلتی تھی اس طرح بکنے لگے طرح طرح کے الزامات طرح طرح کی تہمتیں اور محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم الغیب نہیں تھے آپ وہی کے انتظار میں خاموش رہے صحابہ سے آپ دریافت کر رہے تھے آپ کے قریبی صحابہ حت السامہ بن زید جو آپ کے لئے پالک کے بیٹے تھے جو رسول اللہ صلیم اللہ کے بڑے چہیتے تھے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہیں کوئی غلط اتنا ملی ہے اب تک انہوں نے کہا اے کہ اللہ کے رسول وہ محلوکھ وہ آپ کے اہل ہے وہ آپ کی بیوی بی ہیں ہم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنی الغرض محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فردن فردن اپنے قریبی صحابہ سے اپنے قریبی اہل اہل کے اپنے قریبی خاندان کے جو افراد تھے ان سے پوچھ گچھ آپ نے کی پھر جب اللہ کی طرف سے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تو مائی عائشہ ان کے گھر رہنے کا آپ نے حکم دیا لیکن اس دوران میں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو ان منافقوں کی چال میں پھنس گئے اور وہ بھی اسی طرح کے بول بولنے لگے جس طرح یہ منافقین کہہ رہے تھے الغض ایک بہت ہی کرٹیکل مومنٹ تھا ایک بہت ہی خطرناک سچویشن تھی جو مسلمانوں کے لیے بڑی اذیت ناک تھی اور خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیند آپ آپ کے لیے بڑی ہی مشکل ہوگی بڑی بے بےصبری کے ساتھ آپ وہی کا انتظار کر رہے تھے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے سر نور کی ادس آیت نازر فرمائی ہیں بلا شبہ جنہوں نے جھوٹ گڑھا ہے جو تم میں سے ایک جماعت ہے یہ منافقوں کی جماعت تو پھر اللہ تعالی نے دس آیتیں مسلسلت عائشہ کی برات میں نازل فرمائے جو آج تک پڑھی جا رہی ہیں مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ تعالی میری شان میں وہ آیات نازل فرمائیں گے جو قیامت تک پڑھی جائیں گی میں تو صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالی صرف محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیں گے کہ تیری بیوی بری ہے تیری بیوی پاک باز ہے لیکن اللہ نے مجھ پر وہ کرم کیا کہ قیامت تک کے لیے میری برات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں محفوظ کر دیا اور قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں اللہ نازل فرما دی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس بات کی تمبی کی ہے جس بات پر اللہ نے گرفت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کے زبانوں سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے اللہ کے نبی کی بیوی پر اس طرح کی تہمت ایک انسان سنے اور اس کو تسلیم کر لے وہ ازواج متحرات جن کی پاکی کا اللہ نے بیان کیا قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا سورہ احزاب کے اندر کوئی تہرت واللہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے یہ پاک باز بیویاں ان پر بھی تہمتیں لگی ہیں میرے دوست <تصفح> <تصفح> <تصفح> منافقہ <و> مشرق کافرم <و> الحید اس معاملے میں مشترک ہیں کہ مومنوں کی کمزوریوں کو تلاش کریں اور ان پر الزامات تلاشیں اور ان کے بارے میں بدگمانیوں کا بدگمانیوں کے پہاڑ کھڑا کر دیں لیکن ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ان بدگمانیوں کے چکر میں پھنسیں رسول اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم مومنوں کی تعلیم دی ہے بن المنی خیرہ مومنوں کے بارے میں خیر کا گمان کرو کیونکہ گمان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اچھا گمان ایک برا گمان ہمیں حکم یہ دیا گیا جب تک تمہیں برے گمان کے بارے میں کوئی ثبوت نہ ملے اچھے گمان کو اختیار کرو لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اپنے معاملات ہمارے اپنے کاروبار ہمارے اپنے جو ہے معاشی اور خاندانی معاملات ایسے ہیں کہ پہلے ہمارے ذہن میں کسی کے خلاف اگر بات آتی ہے تو برا گمان ہوتا ہے ہمیں اچھے گمان کے لیے ثبوت چاہیے برے گمان کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں پہلی بات جو پہلی سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ بری سوچ آتی ہے اس کے بارے میں کسی شخص کو دیکھ کر کسی معاملے کو دیکھ کر کسی کاروبار, کاروبار کو دیکھ کر مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی ایک عرصے سے کٹا ہوا تھا خاندان میں ملاپ نہیں تھا اللہ نے توفیق دیجیے ملنے کے لیے پہنچا اب بجائے اس کے کہ اس آدمی کا خیر مقدم کیا جائے اس آدمی کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے کہ اللہ نے اس بیچارے کو توفیق دی ملنے کے لیے آیا فوری جو گمان ہمارے ذہن میں آتا ہے اتنا عرصہ نہیں آیا اب اتنے سالوں کے بعد آیا ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کے اس کے فائدے کے لیے آیا ہوگا ورنہ شخص آنے والا نہیں پازیٹو گمان کیوں نہیں کیا جاتا اچھے اندازے کیوں نہیں سوچا جا سکتا ہے جب کہ ہمیں حکم یہی ہے حکم یہی ہے کہ ہر مومن کے بارے میں ہم اچھا گمان اختیار کریں جب تک کہ ہمیں اس برے گمان کے لیے کوئی ثبوت نہ مل جائے میرے دوست آج ہم دیکھیں گھر فساد گھر فسادات ہیں گھر گھر جھگڑے ہیں گھر ساس بہو کو الزام دیتی ہے بدگمانیاں شادی ہو گئی بیوی بی گھر میں آ گئی تو اب ساسیں کہتی ہیں اب یہ آ گئی پٹی پڑھانے والی اب میرا بچہ لٹو بن جائے گا اب جو ہی یہ ہوگا کہ اس کی مٹھی میں ہو جائے گا اب وہی ہوگا جو وہ کہے گی وہی چلے گا اب یہ سکھائے گی یا اس کی ماں کسی مشاق کے پاس جائے گی ایسی الٹی سیدھی جو بدگمانیاں جس سے جب گھر میں قدم رکھنے رکھنے سے پہلے ہی یہ سب جال بندیا جاتا ہے کتنے فساد کا اور ان سب کی جڑ کیا ہے یہ بدگمانی اسی طرح نندوں اور بھاؤجوں کے درمیان بدگمانیاں بھائی بھائی کے درمیان بدگمانی باپ بیٹے کے درمیان بدگمانی میرے دوست بدگمانیاں ایسی ہیں جو آپ کے خاندان کو توڑ کر دیتی ہے خاندان کے ملاپ کو ختم کر دیتی ہے اسی وجہ سے محمد رسول اللہ, اللہ شاخمن گمان سے بچو اور گمان سے مراد یہاں پر بدگمانی حدیث اس لیے کہ یہ گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کھوتی ہے جھوٹی بات جھوٹی بات کا پول کھل جاتا جھوٹی بات معلوم ہو جاتی ہے معاملہ ختم ہو جاتا لیکن بدگمانی اس سے کہیں زیادہ خراب ہے اس سے کہیں زیادہ فساد ہے وجہ یہ ہے کہ بدگمانی انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے انسان اس کا اظہار نہیں کرتا آگے والے کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ, آپ کے بارے میں اس نے کیا سوچ کر رکھا ہے تو اب یہ بدگمانی جو اس کے ذہن میں جڑ پکڑ جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ بہت ہی دور تک پہنچتا اس بدگمانی کی وجہ سے وہ بدگمانی جہاں جس دل میں جڑ پکڑتی ہے اس دل کے اندر اس آدمی کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت جہاں پیدا ہوتی ہے اس کا نتیجہ حسد ہوتا ہے اور حسد جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں پر اس کا نتیجہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہے اور نتیجہ کیا ہو کٹاؤ اور یہ دشمنیاں صرف کٹنے کے حد تک بھی اگر رہ جائیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ دشمنیاں آگے بڑھ کر دوسرے کو برباد کرنے پر تل جاتی دوسرا ختم ہو جائے اور بنیاد کیا تھی یہ بدگمانی یہ بدگمانی اس کی وجہ سے محمد رسول اللہ اسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز سے فرماتے تھے کہ معاشرے کے اندر سے یہ بدگمانیاں ختم ہو جائیں ایک معمولی سے مثال ایک معاملی سے مثال جو بخاری مسلم کے در موجود ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آرابی ایک بدو شخص آتا ہے ایک بدو شخص آتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس بچے کو جنا جو وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں اور اس کی وجہ کیا تھی بچہ اس کے رنگ کا نہیں تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا رنگ نہ میرا ہے نہ میری بیوی کا میں نہیں سمجھتا کہ میرا بچہ ہے صرف رنگ کی بنیاد پر اب آپ کیا جواب دیں گے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح صحابہ کی تربیت کرتے ہیں کس طرح اس بدگمانی کا علاج آپ بڑے آسانی سے آپ صحابہ کے سامنے رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کیا تمہارے پاس اونٹ موجود ہیں کہا کہ ہاں رسول اللہ. ان اونٹوں کے بچے ہیں کہا کہ ہاں رسول اللہ ہیں انٹ ان کے بچوں ان کے بچوں کا رنگ وہی رنگ ہے جو ان اونٹوں کا کہا کہ نہیں یا رسول اللہ مختلف رنگ ہے تو اونٹ جو نر اور مادہ ہے وہ تو ایک رنگ کے ہیں لیکن اس کے ان سے جو بچے جو نکلے ہیں وہ ان کے ایسے بھی رنگ ہیں جو ان کے مخالف ہیں یہ وہ مثال تھی جو اس بدو انسان کے سامنے رسول اللہ وسلم نے اسی کے ماحول کے اعتبار سے آپ نے مثال دیتا کہ یہ مثال اس کے ذہن میں گز جائے اس آدمی نے سمجھ گئے اس آدمی کو سمجھ آ گئی کہا کہ ہم ہائے رسول یعنی بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ رنگ و روب کا دینے والا وہ اللہ اس رنگ کی بنیاد پر انسان شک نہیں کر سکتا تو بد گمانیوں کو میرے دوستوں ہمارے درمیان سے دور کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے سامنے والے کے بارے میں خیر کا گمان کریں خیر کے گمان میں اللہ نے خیر رکھا اور جہاں انسان شر کا گمان کرتا ہے وہاں پر مختلف فتنے و فسادات جنم لیتے ہیں اور شیطان کو یہ خوش کرنے والی بات ہے کہ انسان بدگمانی کرے اور اس بدگمانی کے نتیجے میں نفرتیں قدورتیں عداوتیں اور دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں جو شیطان کا مشن ہے شیطان کا مقصد ہے کیونکہ شیطان کو شرک کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو پسند ہے یہ کٹاؤ پسند ہے یہ تفریح بازی پسند ہے یہ خاندان میں پھوٹ اور اختلاف پسند ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ شیطان اثر کے بعد اپنی مسجد مسجد جب قائم کرتا ہے تو اپنے کارندوں سے اپنے چہروں سے وہ رپورٹیں لیتا ہے رپورٹس جب اس کے سامنے آتی ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ سردار میں نے اس طرح کر دیا سردار میں نے آج یہ کام کیا سردار میں نے آج قتل کر دیا سردار میں نے آج اس کو ذنا پر مجبور کر دیا اس طرح مختلف کارروائیاں اس کے سامنے آتی ہیں جو شیطان ہر ایک کے بارے میں کہتا ہے کہ اچھا ہے ٹھیک, ٹھیک. لیکن یہ ایک شیطان کہتا ہے کہ سردار آج میں نے آج میں نے میاں اور بیوی بی کے درمیان میں دیا. دونوں الگ ہو گئے دونوں الگ ہو گئے دونوں کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے ایسی باتیں میں نے پیدا کی ہیں کہ دونوں کے تعلقات ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے رسول اللہ شیطان اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اپنے اس کارندے کو آگے بڑھا کر اب اس کی پیٹ تھپکتا بہت اچھا کام کیا تیرا کام قابل تعریف ہے تو نے وہ کام کیا جو حقیقت میں کام ہے کیوں اس لیے کہ صرف میاں بیوی کا یہ کٹ جانا صرف دو آدمیوں کا کٹنا نہیں ہے پورے خاندان کا کٹ جانا خاندان کے جتنے افراد ہیں پچاس سو افراد جتنے بھی ہیں ان کے تمام رشتے دار شوہر کی طرف سے تمام رشتے دار بیوی کی طرف سے تمام رشدار دار یہ سب اب ایک دوسرے جدا ہو گئے اور خاندان کا اس طرح خاندان کٹتے چلے جائیں پھر تو معاشرہ بھی ختم ہو جاتا کیونکہ افراد سے خاندان بنتے ہیں خاندان سے سوسائٹی بنتی ہے سوسائٹی کا سوسائٹی کے اندر تفرقہ سوسائٹی کے اندر کٹاؤ یہ خاندان سے کٹاؤ سے آتا ہے اور خاندان کا کٹاؤ افراد کے کٹاؤ سے آتا ہے تو میرے دوستو شیطان کو یہ سب سے محبوب ترین چیز ہے شر کے بعد کہ آپس میں اختلافات ہو جائیں آپس میں تفرقہ ہو جائے اور یہ تفرقہ پیدا کرنے والی چیز یہ بدگمانیاں ہیں میرے دوستو جو ہمارے گھروں میں گھسی ہوئی ہیں اور ہم بڑی آسانی بڑی آسانیوں کے ساتھ ان بدگمانیوں کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں اور یہ بدگمانیاں پیدا کرنے میں میرے دوستو تیسرے آدمی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ تیسرا آدمی ہماری اپنی زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے یہ تھرڈ یہ تھرڈ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوست یہ فلاں آدمی یہ فلاں عورت جو آنے جانے والی ہے اگر آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کے بھائی کے بارے میں آپ کے باپ کے بارے میں آپ کے سگے سگے رشتے دار کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دے تو شیطان ہمارے دلوں کے اندر فوراً یہ اصوخ ڈالتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے بدگمانی وہاں سے شروع ہو جاتی تیسرے آدمی کی بات پر ہم اپنے سگے کو کاٹ دیتے ہیں اور کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارا سگا جو ہمارے ساتھ ہے ہمارا باپ جو ہمارے ساتھ ہے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے میری بیوی میرے ساتھ رہتی ہے اس سے میں پوچھ لوں کہ یہ واقعات صحیح ہے یا غلط ہے اس کی کبھی توفیق نہیں ہوتی تیسرے آدمی کی بات پر بدگمانی میں ہم اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں ہمیشہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں ساتھ ساتھ رہتے ہیں بھائی بھائی سے نہیں بولتا ساتھ ساتھ رہتے ہیں باپ بیٹے سے نہیں بولتا ساتھ ساتھ رہتے ہیں سگے سگے رشتوں سے انسان کٹ جاتا ہے یہ سب بنیاد اسی بدگمانی کی میرے دوست اللہ کے لیے مسلمانوں کی صفت نہیں ہے اللہ سے ڈریں یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے یہ کافروں کی صفت ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ بدگمانی کی جنہوں نے نبی کے ساتھ بدگمانی کی یہ مشرقین کی صفت ہے جو نبی علیہ صلاح والسلام کے ساتھ انہوں نے بدگمانی کی یہ منافقوں کی صفت ہے جو نبی علیہ صلاۃ والسلام کی بیوی کے ساتھ انہوں نے بدگمانی کی یہ منافقوں کی صفت ہے یہ مسلمانوں کی صفت ہوئی نہیں سکتی تو لہٰذا اپنے آپ پر ہم غور کریں اپنی زندگیوں میں ہم جھانک کر دیکھیں اپنے معاشرے پر ذرا ہم نظر ڈالیں اپنے حالات پر کو ہم ریویو کریں ہم اور نظر کریں کہ کہاں کہاں یہ دراڑیں ہیں کہاں کہاں سے شیطان ہمارے اندر گھسا ہوا ہے کہاں کہاں سے شیطان نے اپنی اپنی جالوں کو پھینکا ہے جن جالوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر اختلافات ہمارے گھروں کے اندر وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے سکون کو ختم کر دیا ہے ذرا اس پر غور کریں میرے دوستو اور اور اور جو ہے جہاں جہاں بھی ایسی باتیں موجود ہیں ان کی اصلاح کی فکر کریں اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح دے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اس طرح کی بدگمانیوں کو اللہ دور فرما دے ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ خیر کے گمان کو اللہ لے آئے جس کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر ہمارے خاندان نیک بن جائیں ہمارے خاندان اچھے ہو جائیں اور جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عادات اور طور کو اللہ تعالیٰ اچھے اچھے بنا دے ہمیں نیک بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والے بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے ہمارے اعمال وہ ہمارے عقائد وہ ہو جائیں جو قرآن حزیز کے عقائد ہوں ہمارے اعمال وہ ہو جائیں جو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے امال ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی سعادت نصیب فرمائے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور الحمد الحمدللہ رب العالمین بارك الله لي وكم في القآن العظيم ونافعلن وإياكم بالآيات وذك الحقيم انه تعالى جواد الكم مدكن برور اوف الرحييم ورب حلي أستفر الله لي وكم لي سائل المسلين من كل ذم فاستغفروه إنه هو أهل التقوى وأهل المقصفرة.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 فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا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 وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون